نہجربلاغا خطبہ نمبر پینتالیس خطبہ نمبر پینتالیس میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں اور جس کی نعمتوں میں سے کسی کا دامن خالی نہیں نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے نہ اس کی عبادت سے کسی کو آر ہو سکتا ہے نہ اس کی رحمتوں کا سلسلہ ٹوٹتا ہے نہ اس کی نعمتوں کا فیضان کبھی رکتا ہے دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کے لیے فنا طے شدہ امر ہے اور اس میں بسنے والوں کے لیے یہاں سے باہر صورت نکلنا ہے یہ دنیا شیریں شاداب ہے اپنے چاہنے والے کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے اور دیکھنے والے کے دل میں سما جاتی ہے جو تمہارے پاس بہتر سے بہتر توشہ ہو سکے اسے لے کر دنیا سے چل دینے کے لیے تیار ہو جاؤ اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو اور جس سے زندگی بسر ہو سکے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو